سلام پر وہی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لو تو جو کسی کے تعاقب کا خوف نہ ہو فرون پیچھے ڈرنا اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے تمہیں ڈر لگے سمندر کے اندر جانا جبکہ دونوں طرف پانی نظر آ رہا ہو یہ بذات خود ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا لیکن اللہ نے تسلی دی پیچھے سے فرون اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا پھر سمندر ان پہ چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حد تھا پھر ان نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی یعنی اتنی دنیا بنانے کے باوجود وہ کہاں لے آیا آج بھی آپ دیکھیں حیرام مصر اس کی تعمیر اس کے اندر جو کچھ وہاں سے نکلا اور جو آج بھی میوزیمز میں وہ سب گواہی کے طور پر موجود ہے اور جو ان کی حشمت اور شان و شوکت اور دنیا کے سامان سارے کے سارے پڑے کے پڑے رہ گئے جس کلچر کے ختم ہونے کا ڈر تھا وہ وہی رہ گیا اور وہ خود دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے سب سب کو لے کے نکل آیا کہ یہ کس قسم کو لیڈر تھا جس نے اپنی قوم کو اس ہلاکت سے دوچار کیا اس نے ان کا کچھ بھی فائدہ نہ کیا اس لیے انسان کو کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کدھر لے جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل بدن جا من ادوکم ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کی دائیں جانے تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوا اتارا کھا ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غزب ٹوٹ پڑے گا یعنی اب یہ وہ قوم ہے جو اللہ کو مانتی ہے اور پیغمبر ان کی طرف بھیجے گئے بنی اسرائیل جب یہ سمندر سے پار نکل آئے تو ان کو ہم نصیحت دی جا رہی اور جن پر میرا غزب ٹوٹا پھر وہ گر کر ہی رہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَعبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا <محتدًا> البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں یعنی اس کو معاف کر دوں گا اور کیا چیز میں اپنی قوم سے پہلے لے آئی ہے موسا اس نے ارض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں میں جلدی کر کے تیر حضور آ گیا ہوں تاکہ میرے رب تجھ سے خوش ہو جائے فرمایا اچھا تو سنو ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا مجھ سخ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے جا کر اس نے کہا ایری قوم کے لوگو تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے کیا تمہیں دل لگ گئے یا تم اپنے رب کو غزب بھی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے بچڑے کی مورت بنا کر لایا جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسا کا خدا موسا اسے بھول گیا کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کا نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے ہارون علیہ السلام موسا علیہ السلام کے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے یعنی واپس آنے سے پہلے کوہتور سے لوگو تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو تمہارا رب تو رحمان ہے بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسا واپس نہ آ جائے اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل قوم فرون کے ساتھ رہ کر انہی کے آدات طور طریقے سیکھ گئی اور اپنا کلچر اور اپنا دین اور اپنے آباء اجداد کا طریقہ بھول چکی تھی اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دے دی تو آزادی کے بعد بھی ان کو ذہنی آزادی نہیں ملی ذہن ان کے غلامی تھے اور یہاں آ کر بھی انہوں نے وہی کیا جو مصر میں پرونی کر رہے تھے یعنی بچھڑے کو معبود بنا لیا مرسی علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کے علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی یعنی تم تو میرے مددگار تھے میں تمہیں اپوائنٹ کر کے گیا تھا اپنے پیچھے کہ قوم کا خیال کرنا تو تم نے ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے میری ڈاڑی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ کیونکہ وہ بہت غصے میں تھے اس وقت کہ یہ کیوں کیا قوم نے مجھے اس بات کا تھا کہ تُو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا یعنی میں نے اس لیے ان کو بہت زیادہ نہیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنے تک یہاں کو اور فتہ فساد پیدا ہو چکا ہو تو اس لیے خاموشی اختیار کی یعنی سمجھایا لیکن نہیں سمجھے تو پھر چھوڑ دیا۔ مصلی سلام نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ ائی بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ اب یہ کیا مٹھی تھی کس چیز کی مٹھی تھی یا کچھ اور چیز تھی بہرحال یہ اس کی من گھڑت بات بھی ہو سکتی ہے ایک بہانہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس نے جو اسکل سیکھی ہوئی تھی آ, بدھ گڑنے کی پیچھے مصر میں اسی سے کام لیتے ہوئے آ, بچڑا بنایا تھا اور اس کو اس طریقے پر بنایا کہ اس کے منہ سے جب وہ ہوا گزرتی تو اس میں سے آوازیں نکلتی جیسے بچھڑوں کی آواز ہوتی ہے تو انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان یوژل قسم کی چیزیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں تو اس پر تامری نے ساری کو اپنے پیچھے لگا لیا مصلام نے کہا اچھا تجا اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا کہ مجھے نہ چونا مجھے نہ چونا لا مساس لا مساس اب جب تک تم زندہ رہو گے تمہیں یہ بیماری رہے گی کہ تم کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دوگے یہ ایک طرح سے سامری کی سزا تھی تیرے لیے باس پر اس کا ایک وقت مقرر ہے یعنی قیامت کا دن جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تیجھا ہوا تھا یعنی یہ بچڑا جو سونے کا تھا اب ہم اسے جلا ڈالیں گے ریزا ریزا کر کے دریا میں بہا دیں گے وہ کیوں تاکہ اس کے کوئی آسار بھی باقی نہ رہے کہ لوگ پھر نہ اس کے پیچھے چل پڑے لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے آپ کو ایک ذکر عطا کیا ہے یہ درس نصیحت عطا کیا ہے یعنی قرآن جو کوئی اس سے منہ مو موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا تو یہاں اب خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور صاف الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اس کتاب سے منہ مو موڑا اس کا انجام اچھا نہ ہوگا اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوگی خوف کے مارے آپ اس میں چپکے چپکے کے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی دس دن گزارے ہوں گے یہ سو سال کی زندگی وہاں دس دن جیسی لگے گی اور بعض روایات میں تو صبح یا شام کا ایک پہر ہمیں خوب معلوم ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے ہم یہ بھی جانتے ہیں اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی دس دن نہیں ایک دن رہے ہو وہ سلون خان الجبال یہ لوگ تم سے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے کیونکہ بتایا گیا نا کہ زمین بالکل اسپارٹ سیدھی ہو جائے گی کہو میرا رب ان کو دھول بنا کے اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے کوئی ذرا آکڑ نہ دکھا سکے گا اور آوازیں رہمان کے آگے دب جائیں گی ایک سر سراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے کسی کو بھی بولنے کی ہمت نہ ہوگی اس روز سفارش کارگر نہ ہوگی اللہ یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے اور جس کی بات وہ سننا پسند کرے بس وہی سفارش کرے گا اور وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں حقیقت یہ کہ دنیا میں کوئی طریقہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ساری تاریخ کو بالکل پرفیکٹلی صحیح انداز میں ریکارڈ کیا جا سکے لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ماضی حال مستقبل ہر چیز کا مکمل علم ہے اور اس مکمل علم کی بنا پر وہ لوگوں کے فیصلے کرے گا قیوم <الْقَيُوم> لوگوں کے سر اس حیل قیوم کے آگے جھک جائیں گے وہ رب جو زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا وہ جس نے کائنات کو سنبھالا ہوا ہے جو قائم ہے قائم رکھنے والا ہے وہ قد خواب امن حمل ظُلْمًا نامراد ہوگا اس وقت جس نے کوئی ظلم اٹھایا ہوا ہوگا کسی کا حق مارا ہوا ہوگا وہ اس وقت سخت مشقت میں مصیبت میں پڑے گا وہ میں عمل منسالحات اور جو نیک عمل کرے گا وہ مومن ہوگا پلا یہ ظلم والا حدما تو اس کو کسی بھی ظلم یا حق تلفی کا خوف نہ ہوگا کیونکہ اس نے کسی کا حق نہیں مارا نہ اللہ کا نہ بندوں کا اس نے فیر زندگی گزاری تو ایمان کے کے ساتھ جب وہ مہا اللہ کے حضور حاضر ہوگا اپنے نامہ امال کے ساتھ تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تمبیحات کی ہیں شاید لوگ غلط رستے پر چلنے سے بچ جائیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہو یعنی انہیں کچھ سمجھ آ جائے بات وہ اپنی غفلت سے باہر آ جائے فتح اللہ الحق بس بالا برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی وہ لاتا اجل بالقرآم قبل ان کا واہیو اور دیکھیے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں جب تک وہ تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل کو نہ پہنچ جائے یعنی بات مکمل نہ ہو جائے وہ قل ربی زدنی علما اور دعا کیجئے اے پروردگار مجھے مزید علم بتا کر یعنی اللہ سبحانہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ مزید علم کی دعا کریں حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں چنے ہوئے ہیں سب سے بہترین انسان ہے لیکن آپ کے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ اور زیادہ علم میں اضافہ تو یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جو چیز اللہ تعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کی وہ سب سے بہترین ہوگی کیونکہ آپ اللہ کے محبوب تھے تو اپنے محبوب کے لیے کوئی بہترین چیز ہی پسند کرتا ہے تو ان کو اگر یہ دعا سکھائے گی تو ہم سب کو بھی اپنے لیے پڑھنی چاہیے اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے کہ وہ اگر کمپیٹ کرے تو علم میں آگے بڑھیں تو علم میں کیونکہ نالج از پاور علم جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ اور آخرت میں بھی اگر وہ صحیح بنیادوں پر درست علم ہو اور اس کے مطابق انسان کی زندگی بھی صحیح ڈائریکشن پر ہو ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا یعنی ارادے میں پختگی نہ پائی یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو سب سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا اب آپ دیکھیے کہ ابلیس کا قصور کیا تھا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا تو جو لوگ اللہ کے آگے سجدہ نہ کریں پھر وہ کتنا بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی بی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ حالانکہ آدم علیہ السلام اللہ کو مانتے تھے سب اچھے کام کرتے تھے یہ فرمائے لیکن اگر اس کی بات مانی تو یہ تمہارے لیے آخری انجام کو خراب نہ کر دے یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہیں نہ پیاس اور دھوپ کی تپش بھی تمہیں نہیں ستا لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا کہنے لگا آدم بتاؤں تو میں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لا زوال سرطنت حاصل ہوتی ہے یعنی ایسے خوبصورت الفاظ میں اس نے جھوٹ بولا کہ وہ اس پر اعتبار کر گئے آخر کار دونوں میاں بیوی بی اس درخت کا پھل کھا گئے یہاں یعنی یاد رکھیے کہ قرآن آدم اور دونوں کو برابر کے ذمہ دار ٹھہراتا ہے جبکہ بعض لوگوں کے خیال میں حضرت حبا نے شاید آدم کو پھسلایا تھا اس کی تردید کرتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ نہیں ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے بے لباس ہو گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے اور کی حیا ہے انسان کی یعنی شرم و حیا کا مادہ جو ہے یہ بعد میں ایکوائر نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے دل میں ڈالا اسی لیے جب جنت کا لباس اترا تو پتوں سے خود کو چھپانے لگے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور سیدھی رات سے دور ہو گئے پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا اس کی توبہ قبول کر لی اس کو ہدایت بخشی یہ سب ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ اگر کہیں بھی بھول جائے انسان اور شیطان کے پھسلن کی وجہ سے کہیں پھسل جائے تو پھسلا نہ رہے بھٹکا نہ رہے واپس پلٹے اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے قالہ بتا جمی ان با کمل با ادب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے شیطان انسان کا انسان شیطان کا اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے فَإِمَّا مِّنِّي هُدَن میری طرف سے اگر تمہارے پاس ہدایت آئے رہنمائی آئے پیغمبر کی شکل میں یا کتاب کی شکل میں پمن طب یا تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے فلاں یا دلو تو نہ وہ بھٹکے گا نہ وہ بدبخت ہوگا انسان کی خوش قسمتی کس قسمت میں ہے اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے میں اس کے برعکس و من عرد ان جو میرے ذکر سے منہ مو موڑ جائے گا بے رخی اختیار کرے گا منہ پھیر لے گا لہوا عیشتم ون کا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی تنگی سے مراد مال و دولت کی کبھی نہیں ہے بہت کچھ ہونے کے باوجود اس کا سینا تنگ ہوگا اس کی زندگی پریشان کن ہوگی نہ شروع ہوئی قیامت عامہ قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے کہ دنیا میں اندھا بنا رہا قال رب بھی شرطنی عاما انسان بولے گا انسان کرے گا یارب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا میں دیکھ کیوں نہیں پا رہا وقت گند بسیرا میں تو آنکھوں والا تھا میں تو دیکھتا تھا قال کا ذال کا اتت کا آیا تنا فن اللہ تعالی فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بلا دیا تھا یعنی تُو نے میری کتاب کو بلائے رکھا میری کتاب کو اگنور کیا اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیا وہ کبالک تو آج تم بھی بھلائے جاتے ہو. یعنی جیسا تم نے میرے ساتھ میری کتاب کے ساتھ سلوک کیا ویسا اب تمہارے ساتھ ہوگا ادلے کا بدلا ایسے کو تیسا کوئی ظلم نہیں ہے یہ تم سب اپنے لیے خود ہی کما کے لائے ہو وہ کبالک نجزیمن اشرف اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو بدلہ دیتے ہیں یعنی دنیا میں بھی اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں آثار قدیمہ کے نشان دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہیں در اس سے بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور محلت یہ ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد و صنع کے ساتھ اس کی تصبیح کیجئے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یہ فجر اور اثر کی نماز کی طرف اشارہ ہے اور یہ علاج بتایا جا رہا ہے لوگوں کی باتوں اور تکلیف دینے والے فکروں اور لوگوں کے رویوں کے مقابلے میں تم اللہ کو یاد کرو نماز کی طرف پلٹو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی استقامت اور ایسی ہمت اور طاقت دے گا کہ یہ سب غم بھول جائیں گے شاید کہ تم راضی ہو جاؤ یعنی اللہ کی ہم دو صنا تسبیح اللہ کے ذکر کی وجہ سے تمہارے اندر اطمینان پیدا ہو جائے گا اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق کے حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے وہ ابو کا اپنے اولا کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو یعنی جو کسی کو کام کرنے کے لیے کچھ کہے تو خود بھی کرے ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے رزق تو ہم تمہیں دے رہے ہیں یعنی اللہ کو تمہاری دنیا کے رزق کی ضرورت نہیں ہے وہ تو اللہ کا دیا ہوا سب کو اللہ نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہے اس کی عبادت اس کی اطاعت اس کی فرمبرداری اس کے ساتھ وفاداری اور انجام کی بلائی تقواہی کے لیے ہے وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح آ نہیں کیا اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ زلیل و رسواں ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے قل قل دیجئے سب انتظار کر رہے ہیں تم بھی انتظار کرو فستا المونہ پسند قریب تم جان لو گے من بسرا من احتدا کون ہے جو سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں یعنی آج اگر دنیا میں یہ واضح نہیں ہو رہا تو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے اور اس کا انجام اس کو بتا دے گا کہ وہ ٹھیک ہی کر کے آیا ہے وہ آخر داوانا الحمد للہ رب العالمین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پارا مکمل ہوا اب آپ میں سے کوئی اگر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے کوئی ریفلیکشن دینا چاہے کچھ بھی بتانا چاہے تو موسٹ ویلکم آج سے پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ نیکی کا اجر صرف آخرت نہیں ملتا ہے دنیا میں نہیں ملتا جسے کہا جاتا نا نیکی کا زمانہ نہیں ہے لیکن سرحاف پڑھنے کے بعد میرے کانسیپٹ کلئر ہوا ہے کہ نیکی کا اثر نسلوں تک جاتا ہے جیسے خضر علیہ السلام نے دو یا لڑکوں کی دیوار اس لیے کر کرتی تھی کہ ان کے والدین نیک تھے تو ان کے اجر کے طور پر تو خدر علیہ السلام کے ایک اور واقعہ ہے کہ خدر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے اور یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھٹکانے کا باعث بن جاتا تو بعض اوقات نقصان میں بھی ہمارے لیے خیر ہوتی اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے نا تو سوچ غم ہاں پازیٹو سوچ ہو جائے اور شکر گزاری مجھے سورہ کہاف سورہ مریم اور سورہ توحا تینوں میں جو ایک چیز بہت زیادہ اسٹرائک کی ہوئی تھی کہ اسباب ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں نا تو ہم پہلے یہ ہی سوچتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے پھر ہم دعا کرتے ہیں لیکن تینوں صورتوں میں ہم نے جتنے امبیا کرام کے حالات کے بارے میں پڑھا انہوں نے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور جو چیزیں امپاسبل تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خود بخود اسباب مہیا کر دیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین کر کے اور اخلاص اور تقوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور وہی مطلوب ہے جیسے کہ پلس کی بات کی گئی کہ پلس کو وہی لوگ پار کر سکتے ہیں جن میں تقوا ہوگا ان شاء تعالیٰ ہمیں اسی طرح دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپیرنس پہ زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور اندر سے ان کی نفس کی اصلاح نہیں ہوتی بنگر دوسرے لوگ جو ہیں بیکاز آف دے وہ ان کو بہت متقی اور پرہیزگار ہیں تو اس چیز پہ تھوڑا سا مجھے اس میں یہ کہ بیلنس ہونا چاہیے دونوں ہی چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں ظاہر آہ بھی اور باطن بھی हुँ. کیونکہ کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو وہ پھر بیلنس خراب ہو جائے گا हुँ. ایک بات جو بہت اچھی لگی آج میرے لیے نئی تھی وہ یہ کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی ریٹرن کے لیے جو ہے نا کہ اس کو جب آگے سے ملے گا تو وہ نیکی کنٹینیو کرے گا عموماً یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرتے رہتے لیکن پھر وہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی لیکن وہ ہمیشہ ایسا رویہ سامنے آتا دارت دارت ہے تم چھوڑ دیتے وہ چھوڑ دیتا لیکن مومن جو ہے وہ کنٹینیو کرتا رہتا ہے اس کا پابند ہوتا ہے لوگوں, کی, لوگوں کے طرز عمل کا پابند اپنے پورا انجام دیتا ہے وہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جب انسان سے کوئی گلتی ہو جائے یا کوئی گناہ ہو تو مایوس ہو کر بیٹھنا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے سیکین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور پھر جب اس چیز کو بھول کر آگے بڑھنے ہی لگتے ہیں تو پھر ایک اور ہمت آ جاتی ہے کہ اب ہم نے کام کرنا ہے اور جب بھول ہم سے ہو گئی ہے اس کو ہم نے آئندہ ریپیٹ نہیں کرنا آج کے لیسن میں جیسے ہم نے پڑھا کہ بہت سارے کریکٹرز کا ذکر ہے حضرت مریم علیہ السلام یا پھر حضرت خضر علیہ السلام اس طرح سے اور اسپیشلی جو ایک واقعہ حضرت موسا علیہ السلام اور فرعون کا تو کس طرح سے یہ محفوظ ہے کہ فرون نے یہ کہا پھر حضرت موسا نے یہ کہا پھر انہوں نے یہ سوچا تو دونوں کا کریکٹر ہمیں پتہ چلتا ہے تو اسی طرح میں سوچتی ہوں کہ ہمارا اعمال نامہ بھی اسی طرح ہوگا کہ بہت ہی مختصر لفظوں میں پوری بات سامنے آ جاتی ہے واٹ ایور یو ڈو سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے اور وہ سامنے آئے گا اسی طرح سے بیسکلی uh, آج جیسے تینوں جو صورتیں یعنی سوریہ کہف کا تھوڑا سا پارٹ اور باقی جو دونوں صورتیں ون گونی ہیں نا تو اس میں بیسکلی یہ پتہ چل رہا ہے مجھے جو فیل ہوا کہ ہر فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے نا وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے اب وہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس فیصلے کو وہ اس کے لیے تو آزمائش ہے انسان کے لیے تو انسان بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو صبر کے ساتھ لے کے چلتا ہے یا بے صبری کے ساتھ کیونکہ وہ تو نافذ ہونا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ڈیسائڈ کر لیا ہے تو اب وہ انسان کے اوپر ہے وہ اس کا عمل پھر کرے گا کہ اس نے آگے جا کے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے سورتح میں جو ہمیں ایک بچ سٹوری ملتی ہے حق اور باطل کی ایک جنگ جس میں ہمارے لیے ایز ہیومن بینگز ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ حضرت جب جبکہ نبی تھے تو ان کے دل میں جو اللہ کا خوف تھا جو متقی تھے اور کس طرح سے وہ ہر, ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے آگے بڑھے اور اتنی بڑی بڑی طاقتوں کا جیسے ہمیں بھی مقابلہ دنیا میں کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے فرعون کا مقابلہ اتنی شان و شوکت والے کا مقابلہ اللہ تعالی سے مدد مانگ کے کیا مگر جہاں اللہ کا حکم تھا جہاں پہ حق کی بات تھی وہاں پہ وہ نہیں ڈرے اور انہوں نے حق اور باطل کی کس طرح سے جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور جیت ایونچلی جو ہے وہ حق کی ہی ہوتی ہے اور جہاں پہ اللہ کی مدد آتی ہے وہاں پہ باطل جو ہے وہ نہیں فرش کر سکتا آج جتنی بھی سٹوریز پہ رہی اسپیشلی سورہ کہاف اور اس کے بعد سورہ کہا اور سورہ مریم مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں ہماری تھنکنگ جو ہے ہماری سوچ بہت امپارٹینٹ رول پلے کرتی ہے کیونکہ ہم جو سوچتے ہیں وہ ہی ہمارے آئیڈیاز اور پھر ہمارے ایکشنز بن جاتے ہیں اور اگر ہم اپنی سوچ یعنی ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ہی ہم لوگ کریکٹ کریں کہ نہیں اف آئی کین ڈو دس اگر میری سوچ میں یہ ہے دین آئی ول انشاءاللہ تو جب تک اپنی سوچ میں ہم لوگ پازیٹیوٹی نہیں لائیں گے تو آئی گیس ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے تو اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایٹیٹیوڈ اپنے اندر کی ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے مجھے صورتحال کی آیات اتنی انسپائرنگ لگیں آج کی اس لیکچر میں اس صورت میں جو سب سے زیادہ مجھے غالب نظر آئی چیز وہ اللہ کے اپنے بندے سے محبت ہے سورت کے شروعات میں ہی اللّہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ بندہ مشکل میں پڑ جائے اور پھر حضرت مس علیہ السلام کے واقعے میں ایک ایک واقعہ جو بیان کیا مطلب کہ اتنی آزمائشیں آئیں ان پر اتنی مشکلات جہاں اللہ تعالیٰ ان کو بلاتے ہیں اور ان کو بتاتے اتنا بڑا ایون تھا ان کے لیے یہ ایسی چیز کا ایویل ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے تسلی دی ہے اور سارا وقت ایسا لگا سے اللہ تعالیٰ ان کو تھاما ہوا ہے ان کی مدر کے اوپر اتنا بڑا وقت آیا کہ ان کے دل بندے کتنا بھاری گزارا ہوگا یہ اپنے بچے کو اپنے آپ سے الگ کرنا لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی تسلی دی اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا واقعہ بیان کر کے اپنے بندے سے بھی وہی لو وہی کیا شو کیا ہے کہ وہ گمراہی سے بچ جائے آگے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات میں ہمت Uh, پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی سے قریب ہونے کے لیے طریقے بتا رہے تو اتنی, اتنا لف اتنی محبت اللہ تعالی کے اپنے بندے کے لیے اور وہی بندہ ہے جو دنیا کی دوڑ میں اتنا مگن ہے کہ دو گھڑی نہیں نکال سکتا اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے مجھے یہ چیز نے بہت مسمائر کیا کہ صرف سستی کے مارے صرف دنیا میں مصروف ہو کر ہم نمازیں کزا کر دیتے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا اور ان سچے واقعات سے جو زندگی کے حقائق ہمارے سامنے آئے اور خوبصورت نمونے ہم نے دیکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بہترین سبق لے کر بہترین عمل کی توفیق اطاف فرمائے آپ سب کے لیے دعائیں نیک تمنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پسند